ملاقب اللہ علیہ مل کا نی خرابت کامنتا متذرم رسوم زمو ودنبی رسوم ترضیوں ہاں تمین من کا وقار عمر نام کھیتر شک وقار عمر مخفہ عزت و تنیل شک وقار عمر دو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان ہرا دین اپاشیوں نے برس قوله ليله قام يوم القيامه قال يا بني انا ذا بقر انا بتاريخ قال يكتفي عني يا رسول الله قال بالرؤيه ثم من الاسلام اين یا رب ہم نے مایا کیلاں کے اللہ <سؤال> کی پوالا ہے لاں یا کی اللہ بھی کا رنگلان ہوا ہے ہر لگا میں ہے کونل کلاں قال الرسول كانه نرى يا دولة يا دولة يا دولة لا حول الله ولا قوه الله الله عليك من القدرات لو الله عليه هذا الذين الذين سنتكن او زعيم ام زفاد اخفاد حالت تھی لاب لانے دے اشارہ کی امیر دا مدینی زہد واریاں بدرد ویالی رہو تھا محنذا دا ذکر کی آریز رہو بدرد ویالی دا ممبر پخاک خارف یقور مازا خارف امیر سوچ یقور اللہ ابو طراب انہاری نونہ دا تعبیر کی گئی نفیز بلے رہے یقور ابو طراب ویلتا ببادائی کا سام رجل وقال واللہ ما سمعہو اللہ نیندہ سو حضرت غزوہ احد کے تقائل پہچان کے انجام دے والله ما سماو النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینا ذات اپنے نرم محبوب الدين دان مغتد المحبوب ابو تراب ذکا نبی علیہ السلام دا ابو حازم مما كما تمات مسرور نہ حدیث جمعت بیان کر نہ ابو تراب ون المتلاغی وطالبہ اکنے دا حضیث مارا اپنے مالا ساننا مفتر ہوئے آباس کے پانزار دار سرگولا تسمیتنی بیرے السلام پدر اللہ رفاپو طلاف سازے سبب سب خالد خلال یونارہ پاتمہ جزا وچنہ وطالبہ حضر پاتمہ رخاتہ سب مخرجا بے اوت فستجا پہل مسجد جماعت کی فریوز پا قادم نبیہ صلی اللہ ابن عمد خورت راگے پاتمہ راگے پاتمہ راگے پاتمہ راگے پاتمہ خبر خاطنے محاسن دامل داس ان اللہ کاربیو تو رگنائے مرصیدہ وذاکا بیت ہوں داگو جی او سد کوجو تیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و میں د کورن کی ذمیر سم سے تعلق لے ہم نہ سکونت بل ہا ہم در سب نہ ہا ہم در برابت ازمال د کورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمتا اللہ دیوں دا صحیح تا دلے نا نہ تے سو ان فج علیہ جو حکومت محکمہ جب بھی آپ ہر بار محمد ہمارا سے میرے سلام تو منافقین اور امنوں پر ابدن شروع کرو اے دے پن سمندر سم پر ندیں سمندر دے ثقیل قوم انجتے کھغنو ذکے ذا فالک ادنوں کوئی خبر چھو منافقین دا طرح گنڈے کی تراو ڈال لواں بس اور نبی رسال پسی ورسید او وی ولے اے منافقین دا خبر ہے اے دے نبی رسو ثقیل ندی برے کوئی دے, دے دا دا اے منافقین سجی ما کرے ورے پس کل اہل مان او با داغہ ساری فال من مندرتھا دادا فکرنا چشی تو زمانا پر منظرات و حارون دمو سارے سلامنا شیعہ فضے بانے تشبوز کے پر استقابت خلافت داہی جنہو بانے نورک داگئی واحی آشتا زیدہ جملی داگئی نظام نجی سکتا دیتا خبر افسید خداگئی ستلال واحی نے فضے بانے وہ واحی ذکر کہ جلدی ہی نا مرا خلاقہ پھر نبوتی خدا خبر غرض بنا فضے واحی کے رضی اللہ نبی بعدی زمانا باق پیغمبر نشر او اس کو خلافت خلافت دا عمومی پس بخلافت اور بحیات نبیلام کی سلطل سلطل سلطل مخی دا خبر خلافت موت بالکل دو دو تکفیر کئی تقدم حق مطالبہ آم نماز کے خلاف ہو خرق اُمرے کی دی ہوئے زواجی کو تو بیان دی کر کے استساط فتوا اور امر مال عمر وصلت اللہ من ثغور دے ضلع پادمسثانہ من فرضان عمر علاوہ بعض منکل کر ایک علم عمر سمجھری ہوندا لازما پکڑ لینا کو انا لگا اگر ادا وہ اوخذو تو فتوا سیل کو اوخذو كما قوم تم تکزو نا پیسلہ خبر پتا سونے کو میں اکره شیلاب ہوتا حتی اکو زمانے خلاف رہے کم آتا ہے خلاف تنور ذکر گئی لسکار کے ذکر کشرو مت کے لیے ابو طالبام طالب اور طالب بدر او کی لاد رکھ کر ماں نہ ہو پاسم کال ہجرت مانی لا مشرکین, و و اللہ اور دوسری بات یہ اسلام وہ یا کے کنہرا ورا اور ہا ہریرا بلا یا من بلا اور فلاں کا فکن وہ کی بات نہیں اس چھائی تو اب المساکین <سؤال> تعلقات اب المساکین خلق مسکینجر نہ ہو طالبان پہ بہت مسجد کو بنا ٹوپ طالبان وہیت عناما قاری بھی جل کو محمد ذمہ دار کو گور جو ہاں تا انکار فرج رینا کر وہ سے پھور کنا میں سمنگتا او کا بنتے دامی انتی نے فی عاش جب ایک وہ سے نے وہ کا سے بمانا کرتے ہوا شب بہانہ میں سلیقہ گڑے ان نے میں ودنی نہ چڑھائی انا کو معافیا جب ندی جنا ہے کن پینا ہے تعلق جانب جنا جنا ہے تب تو جانب آباد ભદયા તનાજન મહમદ નાઝર મહમદ મહમદમન ફિલ અલアン કારિયા તનાયે અબ્દુલ્લા દલ્લામ તનાયે સુમનત મહમદ નાયે આયા થા આના જના دوست میں رسول اللہ لا سلام علی اللہ علامات روی والله الا الله میں سب فراق حضرے تملق دی والله نا وے گا اپ کو نبی جمالت کا علاوہ یاد مریض لکھتم فلا ملن افیا ما عالیہ دا رسول رسول اللہ نے بتایا تھا دائیں کہ مفارہ یہ تجارت بنوانے کی بلکہ یہ علم ہو تو دیو تو پوری بعد پڑے وہ قدام ریس دپاتینوں مجبور شاد میں شر بیماری و میرا اثر فون مند علامت وفا نبادم او شرط اعلی تاخیر کرو خلق مکرت واخر رحم دی وجود نبادم انہی کہ خلق کو ذخر تعلق ساتھ ہو علامت وفا نبادم کہ میں تب تا تک بیاتانی باقی خلق مکرت واخر علیلہ وہ ابو کلیدین وہ تو تتراش کو پسند کرتی اشارہ مراد تو تو کہ آ وہ سے اعلی استارت کے مقام خلافتما انتخابی کے حق ہوشوری بحثیت مستب مستقل ہو کر دے نہ نے ابو بکر صدیق نے وہ کلام کو یذما تاخر پروان علی بن سلطان دفتر میں صاحب نے میرے قالے نے دی میراغ ناغد علی حدیث ابن جبیر سوالات ہوا یذما ماخین ماذ کی وجہ استاد بیات کو اللہ کا واقعہ ہے کہ احتساب فتا شاہادیون لاون ابو بکر صدیق فرم نہ ہو اتنا ظہ سے درد سے دی دی وہ بیان ہو او تقریبا کہ بدشاء نے سمکاران کا قدر اپنا یا محمد تم بھی جانتے ہو استجاب اب بکر صاحب حضرت وذکر وذکر کرامات عمر الرسول دی جان خالی جنو کرامات در بین السلام سلام و حق مو حق دی ودی مسئلے کے وذکر لب بکر فقال والذي نفسي بيد القرامۃ الرسول حضرت محمد علیہ وا قالوا رضی اللہ السلام تج متباب دار احم اور یا رسول اللہ و سلام کا احسان یہ دولت نہیں بنا تھا تو دراصل <سؤال> داڑ تو چاچ دا مسلہ <سؤال> یہ ہو سفر اگر آ گئے اللہ کا دادا جان رحم ستارے اللہ علیہ وسلم اور نہیں مدد دی جگہ اللہ کی پردہ پکا ماں سوارہ ایشان بابا کا نعبد کے جب بندہ ساورو اس کا دارا ہوگا ایک خیال اللہ علیہ وسلم داترم اول ده دا حلیه تنیت تو اعده و جلو پس کداش منا کر زاری منا حواله ناباگنی حوالی حواله وصول به طبق سوا زالیگی چون یل حوالی ندارن سیارین این حوالی دور به ادو اسلام بیماد سیابی حوالی کو مناز شنوار جاموس ملاد کدا تن کالج مکلن تا تن اوری خانه میتانه جام حا سیت نام کلا بار او اوکے کمران کا سر شاید محبوب یا کتنا علی اسماعیل تکنا و جماعت علی دوستو نے سب ہو جاتی من من بنی کرے سویر جہر ماہدین کشر صحاب نہ صحابہ ہم آج ہمارے گزارے مدر زادہ مغازی کے دل سے ڈیلت ساری زنابی وہاں تکینا زنابی وہاں تکینا زنابی وہاں تکینا تلحرم دلالہ وہاں وقارا مرتو توکے ان نبیز سمجھے پاکا پک قدیر شورا کیوں مدد صوابہ پیندیش مختیب شوں مدد صلی اللہ کے مرحبات مدد صلی اللہ کی تاوہاں خید وحود باتر قیم نمرات وحود باتر قیم نمید صلی اللہ کی تاوہاں خدا کہ صاد نے دین در سُنّت میں غیانت الرحم سرجا وصفات اور صاد نے صاد نے وقاف ان حدیث میں معنی بیان کہ قلم دارین واقعات اور ادا زمانہ مثلا کرنا پڑے اتنا نہیں ہے کوئی ان کا جنر یہاں کو رہے تو رفاس آسیاں گزار لگے دے حد تا حد حت شد لد یا کچھ ناس شمشد مرات رسال اے وقافی زوری و اللہ مزار فاندار رفاق اے ماما غارد نبیر سامر کیدئا اوہ سادی مالکونہ اتیلن دادو نبیر سامر توقیر ماما اماما اکشان کیدئیش ایلیتو اے پیتلن دادئی کی اے اتا سلام محمد نسان آمد سانت وار قراشمت سامت اے ایلو قراشمت ساری منزار قراشمت سارا او خرانے سراب مگر پور ج کمر اسلام راوڑ رام دی گرمی رام کا پلے مطابق یاد آس نقران کے ذرا لوقا ول اسلام کلسدی بھی غراولی بلکہ نہیں اسلام داغ فلاسراولی یا ذا الاقنان مطابق کوئی زکوۃ کے اسلام راوند پڑھ بیراول بازار میں اسلام شراولی ہو دیں اسلام راوندے بناس دا وکل باندھ یا احسی زابینے فسب سب وقن تقیتبرالنا اورکل مقص سم قائمن ماول دی دیبی دین اسلام کا ساتھ دریم ہوا دام بک ریل مطابق سہیزر مطابق ہندوس واڑی کی متاب نعمت حاصلہ کتابوں پیش کرے بون باری کری تھی راؤ نارب رما بے اول دار لاون سرے نبی نے صلوات والسلام سے نکلیوا وہ امیر ابن حارث بن عبدالمطلب نے نگرانی کی اور عمارت کی جب نبی نے سنت رضی اللہ جپتے کا سان کتابوں کے فارغ ثیب سے تا قابلین القراء کو سے جلاویں واسطے مسلجالو دعوی مقابلہ لا تین ذاتی دعوت نہ کرے وہ اپاری باز رکھو ان دل اول عرب رما میں شامل تھی سے بیل اپ اشارہ ہے وہ من جهاد تو ذرا بلیہ سنتمال نا کام انلا وری پر شجر ذو کامن مگر پانی ذکر حتی ان احدنا اذا المفارقه و میں کوذ پر حادثہ سے کم از کم بیٹے پٹی یا اکرشا مالو کی زنداری سے مت خفت نہ ہو کچھ فلا نوذ علیہ خالصہ ثم اصباحت بنو اسد عصر کے ذی وقت ذکر کرو بنو اسد تكون اهلی کو کو اورین نفر میں طدمانی تو فر وجللا کہ ما تم ملامت کہ ماذ کے بارے میں صاحب مجرے میں اسلام کرے گی لقد الذمرا تقارن کی ما برداشت کی انوں قدیم پر اسلام و دین بھیجو لقد خفتوا اذن و ظل عمل وقال انذا کہ ذکر وقال مشو به او علی کو گا جو تو کے بارے کمر نہ ہوتا وقال کہ انہی کے نام یہ چاپڑ کے لیے سورۃ نے منہ کرنے بھیگی قرار ہوا تھا اسلام نے مردہ ذا اسال تھا و قلوار معنی من جان من نا مراب راضی اور اپنا اثبات حدیث من جان ہے دو اسال مرازم و قلوامین و براس کہ بن ذریعہ تکنے علم نے فقال ان اللہ درن مقامہ کرے نہیں ائیں کذا دین کا ان کا رجال ان کا رجال بات کتنا کتنا رجال کا بات مت فائدہ رسول اللہ نے فرمایا یا جن مقامہ دا روايت قول سا وہ خمس جن میں کلا تغزب بنا دے تو وہ سنت کے مبارد قرنوں وہہا جاری نہ کم منتاب جہاد دان نہ ہو دے نکا کئی ارادہ دل دا بجا طرح پاکام ردی نے پختہ دین باندھے وقاد رسول اللہ سے سب پس مے تو وہ نبی نے سما اور دعا چوی رہی نہ تو شاہد ہے قران ما بعد نہیں کا صبر اس تج موت باب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فليقاس اور کلو ابو العاص ہوا قرن ذر ابن ہا محد سنی وہاں سے بیان کرامات اور شریویں مادا اپلذ کا پکل نا مولاح درا فل پری نور ابن رسن تو ذی بکل نکابہ دیکھو وصدا و, و ابن فاطمہ بنت اللہ اللہ من نیلہ قرن زمانو نے اکرانی سوا زبر کر چا اور نور د جنگ مندا لائن قدرے عالی خدمت و وزاد محمد بن عامر نے حالات ان کی شہادت میں علی نے خزانہ اللہ جن ذکر ہے تیرا لو مہمان یا بجا کے باغ نوازے متورتی لو واہن اپاریستی کی